مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی محک اس میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی اور آپ کی کالز آپ کے تاثرات آپ کے جذبات یہ بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مدنی چینل پر نمبر چلایا جا رہا ہوگا تو اس نمبر پر آپ ضرور اپنے سوالات اپنے تاثرات یہ شیئر کریں انشاءاللہ ضرور برکتیں ملیں گی ایک ابتدا جو آج ٹاپک ہوا تھا وہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے نہ سمجھ بچوں کو اور ساتھ میں جو ایک اور بھی ٹاپک تھا کہ ان سمجھدار بچوں کو بھی لایا جائے جو شرارت نہیں کرتے نہیں ان کو نہ لایا جائے کہ جو شرارت کرتے ہیں ان کو نہ لایا جائے اگر لائیں تو ایک کو لائیں میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے بیان فرمایا اس کو مطلب مجھے کہا جا رہا ہے یہ بات مجھے سمجھائی جا رہی ہے یہ میں کب فیل کروں کیونکہ عموماً یہ بات نہیں, نہیں ہے کافی عرصے سے اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے اولن تو لاتے نہیں ہیں وہ لاتے بھی ہیں تو بالکل وہ آزادانہ ماحول ہوتا ہے اور بچے یعنی کہ واقعی بہت آزمائش ہوتی ہے اور نمازیں پڑھنے میں بھی پھر اگر اوپری منزل ہے وہ دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ پیچھے کو شور کر رہا تو میں جا کے دیکھوں کروں تو یہ تاثر بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری جو پوری گفتگو ہوئی اس حوالے سے مزید کچھ شامل کیا الحمد للہ رب اللہۃ وسلم سلیم بنیادی طور پر اس میں علم کی کمی ہے اور معلومات کی کمی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مجھے سے مجھے کہا جا رہا ہے میں مانو تو ماننے کی بھی اس میں کمی ہے اور ایک تاثر ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا لے آتے ہیں ماض اللہ صبح معاذ اللہ میں اس کو یوں بھی لے رہا تھا کہ اگر کہیں کسی بڑے گھر پر جاتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو واقعی اس وہاں کا جو ڈسپلن ہوتا ہے اور <تصف> ایک تاثر ہوتا ہے کہ لانے کرنا ہے. اب مسجد کا اپنا تقد <سطف> فیلنگ نہیں ہے <سطف> جی. مسجد مطلب جس کو آپ مثال دے رہے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں تو وہاں کا ایک مقام و مرتبہ ذہن میں بیٹھا ہو آپ دیکھتے نہیں کہ جس انداز سے جیسے کپڑے پہن کر لوگ نماز کے لیے آتے ہیں فجر میں کس طرح کا لباس پہن کر لوگ بہت بہت نماز, بہت میں بہت بہت نماز میں دادا. کیا یہ ایسا لباس پہن کر اس طرح جو ابھی میکینک ہیں یا ویلڈر ہیں یا اس طرح کے دیگر کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ نمازی بھی ہیں آ, اس طرح گھاس پوس کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے پسیینہ یا کپڑے یا بدن پر آ, میل یا گندگی کے آ, یا بدبو کے چانسز ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کا کام کرنے والے لوگ اگرچہ کے حلال کما رہے ہوں کام کرنے والے لوگوں کے اگر آ, کپڑے جس طرح کے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نمازی بھی ہیں تو کیا وہ مسجد میں آتے وقت ہی خیال رکھتے ہیں کہ رات کو دعوت میں جس کے جانا ہے میں اسی طرح چلا جاؤں گا تو آپ نے جو کمپریزن کیا نا وہ کمپیریزن میں بھی یہی کلام ہے کہ تقابل جو آپ نے کیا کہ وہ کیا یوں کرتے تو وہاں کا ایک امیج جس طرح لوگوں کے مسجد کے یوں امیج ہے کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے مسجد میں یوں نہیں کیا جائے گا مسجد میں چپل پہن کے نہیں جاتے جیسے کہ عام لوگوں کے جاتے لوگ چپل پہن کے جاتے ہیں مسجد میں لوگ چپل اتارے گا اگر کوئی چپل پہنے گا تو بولیں گے آدمی ہے تو بعض چیزیں مسجدوں کے ہمارے پاس کہ ہم بچپن سے ہی اگر آپ یوں دیکھیں تو بچپن سے جو ہم باپ داداؤں کے ساتھ جو مسجد کا ایک نظام دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جاتے ہوئے چپل اتارو لیکن پہلے سیدھا مئو داخل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ نہیں سکھایا کسی نے تو یوں مسجد میں یوں بیٹھو یوں بیٹھو تو جو پہلے سیکھا بچپن سے ہم نے جو میں جاتے تھے عید میں جاتے تھے تو وہ ہے پراپرلی مسجد اس کے احکام اس کے آداب اس کے حرام اور حلال کے جو مسائل ہیں مسجد کے حوالے سے بدبو تو دنیا کی بات کرنا کاروبار کی بات کرنا چیکو پکار کرنا پاگلوں کے حوالے سے اس حوالے سے جو کچھ یہ شریعت متحرہ اور فک کی کتابیں جو ہمیں بیان کرتی ہیں حدیث پاک کی روشنی میں پرانے پاک کی آیات کریمہ کی روشنی میں مسجد کو صاف وغیرہ رکھنے کے حوالے سے بھی تو جو کچھ یہ بیان کیے گئے اس سے لوگوں کی آگئی نہیں ہے اور اپنی طور پر ایک فلسفہ اور اپنے طور پر ایک مینٹلٹی کریٹ کر لیتے ہیں گی. اچھا پھر ایک اور اس پہ زیادتی ہے کہ اب یہ طبقہ ایسے لوگوں سے شرعی سوالات پھر کرتا ہے کہ جو مذہبی طور پر مشہور کہلاتے ہیں وضاح ان کی مذہبی بھی نہیں ہوتی جیسے ان کا وہ پورا جو ان کا گیٹ اپ ہو تو ان کو کوئی مذہبی ہی نہیں کہ یہ گیٹ اپ ایک واقعی مفتی اور ایک عالم ایک مذہبی پیشوا کا یہ گیٹ اپ ہے حلیاء. وہ نہیں ہے مگر ان کے نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لگی ہوئی تھی یا ایک مذہبی اسکالر کے نام پر اسلامک اسکالر کے نام پر وہ ایک مطلب کہ میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی عام جگہ پر وہ مشہور ہو جاتے تھے اب لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی ان کی جن کی سمجھ میں آتا ہے جواب دیتے تھے کہ نہیں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے نہیں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے اور لوگ کہتے تھے یار یہ کہہ رہا تو صحیح کہہ رہا ہوگا ارے بھائی تم دیکھو تو صحیح کہاں سے صحیح کہہ رہا ہوگا لیکن ہمارے یہاں چل پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایسا نہیں اور با, آپ نے باقاعدہ ناچا تو حرام ہونے کی باتیں کی مگر کوئی اور کہہ دے کہ نہیں تو لوگ کہیں کہ یہ بھی تو مطلب وہ بات کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگ دیکھتے سنتے نہیں کہ بات کر رہا تو کس بیک گراؤنڈ پر کر رہا ہے اس کی اپنی جو ات, اے, وہ کتنا اتھینٹیکیٹ ہے ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں تو اگر یوں ہو جائے نا کہ مطلب ہم ایک تو بات سنیں بھی انہیں کی کہ جو واقعی اتورائزڈ پرسن ہیں اتھارٹی ہیں اسلام و دین کی بات کرنے میں اتورائز ہے آج کی ایک موٹی سی بات کریں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے نالے پاک اس کے بارے میں تذکرہ چلا تذکرہ چلا تو پھر سر پر ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر نقشے نالے پاک کا ایک امیج ہونا یا ایک سلائی ہونا اس طرح کی بات چلیے امیل سنت نے ایک اپنا موقف بیان کیا مفتی صاحب وہی تھے مفتی اسان صاحب انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا اور امیل سنت چونکہ ایک ایز اے مفتی ان کو ایک اسٹیٹس حاصل ہے کہ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی پوزیشن یہ ہے ان کی پوزیشن ڈکلیئرڈ ہے ان کی پوزیشن نہیں نہیں ہے ان کی پوزیشن امیل سنت نے خود ہی ڈکلیئرڈ کی ہے تو دیٹ مینس اب یہاں کو کاؤنٹر نہیں ہے یہاں کوئی کراس ٹاک نہیں ہے ڈکلیئرڈ ہے اب انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا تو امیر سنت نے خود ان کے اسٹیٹس کا ایک مان کہ ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جی آپ کہہ دیں میں رجوع کر گا آپ کا یہ جملہ تھا آپ کہہ دیں میں رجوع کر گا لوگ امیر سنت کو سننے کے لیے آئے اور یہ امیر سنت کی سمجھے کہ ایک کچھ فرماتے کہ میرے مدنی بیٹے ہیں اور مگر ایک ان کی علمی اور ان کی فقاحت اور ان کا ایک مذہبی اسٹیٹس ہے اس کو آن کیا میرے اور ڈیفینیٹلی یہ بڑی بات تھی اور سیکھنے سمجھنے کے لیے بڑی بات تھی کہ اب جیسے میں بول رہا ہوں میرے بولتے بعد اگر آپ ہی سب کچھ دیں تو مجھے ہمیشہ سکھا گئے کہ میں نے یہاں پر کہنا ہے جی آپ فرما دیں میں رجوع کر لوں گا میں آن کروں گا نا ان کی اس اسٹیٹس کو میں آن کروں گا اور ایکسپٹ کروں گا کہ یہ ہے یہی وہ چیزیں ہیں کہ اتارٹی کو بندہ آن کرتا ہے اتارٹی کو چیلنج نہیں کی جاتی ہے اتارٹی کی گفتگو کو سنا جاتا ہے ہمیں سنت اپنی ذات میں جو مدنی چینل بیٹھے ہیں للہ رب العالمین ہی از اتورائزڈ پرسن یعنی پرسن تو مدنی مذاکرہ یہ ایک اتھارٹی کر رہی ہوتی ہے اتارٹی سے برائے وہ شریعت اور احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مفتیان نے کرام اور شرعی مسائل کے ساتھ ایک بیان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو تب میرا تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا ناظرین کو کہ یہ اس کو آن کر لیا کریں پھر آپ اس کو کرس چیک کرنے کے لیے جائیں گے تو پتہ نہیں آپ کس سے پوچھیں گے آپ کسی بھی داڑھی والے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لو گے تو وہ آپ کو جو بھی جواب دے گا تو ٹھیک ہے آپ اس کی پیچھے کتنا اس نے کتنا مطالعہ کیا اس کا تجربہ کتنا اس کی سینیورٹی کتنی اس کی سنسیریٹی کتنی اس کی سینسیٹیویٹی کتنی یعنی سینیورٹی اور سنسیریٹی اور سینیورٹی اور سینسیٹیوٹی یہ سب چیزیں کو کچھ کچھ مانی نہیں رکھتی تو یہ چیزیں بھی ضرور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تو وہ ملے سنیں جو مسجد کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو بھی مدری پلتا فرمائے مدنی مذاکرے میں اس کو لینا چاہیے اور اس کو آن کرنا چاہیے اور اپنی ذات پہ لینا چاہیے کہ یہ ڈیفینیٹلی مجھے کہا جا رہا ہے اگر میں اس میں انوالوڈ ہوں جی مفتی صاحب میں ہوتا ہی ہے بعض اوقات کسی کو کہ آپ کیوں لے کر ہے تو اس لیے میں اس کو لے کے آپ تو ویسے مسجد کے امام ماں میں صاحب آپ کو میرا زیادہ تجربات ہوتی ہوں گے تو اب وہ گھر والے گھر والوں کو تنگ کر رہا تھا تو انہوں نے بولا لے جاؤ تو اس لیے اب مجبوراً میں لے کر آ گیا میرا تو کوئی ذہن نہیں تھا اس لانے اس طرح بھی بہت سے لوگ بات اچھا گھر والے نا یہ ایسے موقع پر ہی بولتے ہیں نا کہ تنگ کرے تو موماً یہ نہیں کئی والے آپ ان کو مسجد دے جاؤ نا یہ کیسے سیکھیں گے یوں تھوڑا جذباتی اموشنل بلیک میلنگ کریں گے اور پھر کہیں گے اچھا فجر میں کبھی ان کو یاد نہیں ہے کہ فجر میں بچے کو مسجد میں لے جاؤ آپ بھی مسجد میں جاؤ فجر میں لے جاؤ جب ان کے اسلامی بہنوں کے گھر میں کام کرنے کا ٹائم ہے پکانے کا ٹائم ہے یا ان کے کوئی آرام کا ٹائم ہے یا کچھ اور اس طرح کے مذہب ہے بچوں کو مسجد میں لے جاؤ مسجد میں لے جاؤ یہ سیکھیں گے نماز سیکھیں گے اب مطلب آپ پڑھو نماز تو آپ کے ساتھ بھی یہ نماز سیکھے گا اچھا پھر والد صاحب کے گھر میں مطلب کہ نفلے وغیرہ نہیں پڑتے کوئی نوافل وغیرہ گھر میں کوئی رجحان نہیں ہے کہ ان کو نماز گھر میں سکھائی جائے نماز سکھانی ہے تو اس کا تعلق صحیح مسجد تو نہیں ہے نا نماز سکھانی تعلق گھر ہے نمبر ون کہ گھر سے وہ نماز تو سیکھ لے گا نا سد رکو کیسے کی... سد رکو کیسے کہ کی جائیں گے ایک نمبر مسجد میں اگرچہ نماز ہی سیکھے گا لیکن مسجد میں نماز کب سیکھے گا جب اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے گی اور مسجد میں سمجھدار بچوں کو لانے کی اجازت دی گئی کہ جو سمجھدار ہو کہ وہ مسجد کا ادب بھی سیکھے گا اور دیگر شریع کام بھی سیکھے گا اور جو بیسکس ہیں بنیادی طور پر جس طرح گھر میں ماں باپ کو اس طرح بھائی بہنوں کو نماز پڑھتے دیکھے گا سیکھ لے گا لیکن یہ کہ اپنے شرارت سے بچنے کے لیے بچوں کی ان کو مسجد کی طرف بھیج دینا اور وہ بھی یہ کیکر لیا جیسے مفتی صاحب فرما دے گا مستی باؤ کرے دو تنگ بہو کرے دو ویٹ نے تو ڈیا کر گیا نا گھر تو روپال نہ کھان کرنا ہے تو انجے لگے نا بچوں کو تنگ کرنا تو یوں کر کے تھوڑا کر کرا کے لے آئیں گے آپ نے اپنے علاقے کی بات تھوڑی سی چھڑی تو میں نے لینگویج بھی لیکن دیج کے اس مدنی مذاکرے سے اگر کوئی یوں نصیحت لیتا ہے اور اگر جب ایک تو خود جانے کے احتمام بھی آپ نے بیان فرمائے اور ساتھ ہی اگر اپنے بچوں کو بھی لے جاتا ہے تو کچھ اہتمام کے ساتھ کچھ خوشبو لگا کر اور ایک ایک اہمیت ہم خود ہی پیدا کریں کہ بیٹا اس میں شور نہیں کرتے تو سمجھانے سے بھی فائدہ توجھانا چاہیے سمجھے گا انشاءاللہ میں موتی صاحب بچوں کو بچوں کو مسجد میں لے جاتے وقت عمر اور سمجھانا کس لنگے میں جائے کون سے ورڈ میں چاہیے عمر تو دیکھیں خود ہی بندہ دیکھ لیتا ہے بعض اوقات بچہ پانچ چھ سال کا ہوتا ہے تو بھی ایسا سمجھدار ہی ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے گا تو بعض ہوتے ہیں سکون سے بیٹھے رہتے ہیں بالکل کوئی نہیں کریں گے جبکہ شرطے بھی نہ ہو. دوسرا وہ دوسرا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ وہ, وہ <laughs> ہوتا ہے میں نے میں نے اس موضوع کو پتہ کیوں لیا کہ جمعہ میں میرا بیان ہوتا ہے اور اسی دوران نمازیوں کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو ایک تعداد ہے جو بچوں کو بھی لے کے آتی ہے تو کمپیرزن بعد اکاط ہوتا ہے نا کہ بعض تو آئے اور ہاتھ چھڑوایا اور وہ بچہ کہاں بیان میں دیکھ رہے ہو سارا بیان کے بعد بیان کے بعد جب پبلک جمع ہوتی ہے نا تو اس وقت جو پبلک کا آنا <تصفح> تین بجے کے بعد ہی زیادہ تر شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک فرق آتا ہے بعض اسلام بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جن کے مدنی من ساد ہوتے ہیں تو وہ ہے نا پیچھے صف بنانی ہے تو وہ پیچھے ٹھہر جائیں گے پھر ان کی نماز کا ایک انداز پھر ان کا ڈسپلن خاموشی سے اور آئیں گے بھی دو ایسا مدینہ مدری منوں کو پڑھتے ہوں تو ان میں نے دیکھا ہے بہت ماشاء اللہ تب وغیرہ اور بہت سلی ان کی نماز بھی اگر ہم دیکھیں نا تو وہ جیسے لگے کہ سیکھی ہوئی ہے سیکھی ہوئی نماز ہے تو اگر اس انداز سے کر کے کوشش کی جائے اور مدنی حلیہ اپنا کر اور اچھا بیٹا دیکھو مسجد میں جا رہے مسجد میں یوں کرنا مسجد میں یوں کرنا اس میں اتنا سینس تو ہونا کہ آپ کی لینگویج بھی وہ سمجھ رہا ہو اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ رہا ہو خود بھی پتا ہو خود بھی پتا ہو بات تو یہ بھی صحیح ہے تو یہ کہ اللہ کرے کہ سیکھ لیں یہ امیر اللہ سنت کا کی کتاب ہے فیضان سنت اس میں ایک باب ہے فیضان رمضان فیضان رمضان میں بھی ایک چیپٹر ہے احتقاف ماہ رمضان کے اس میں تو اس میں مسجد کے آداب لکھے وہ پڑھ لیں انشاءاللہ وہ کام آئیں گے اور یہ جو ہمارے مدنی انعامات ہیں تو آج وہ چھ میں دورانے کے حوالے سے جو گفتگو چلی تھی تو تریسٹھ نمبر مدنی نام ہے کہ جو ایمان مفصل ایمان مجمل اور جو چھ کلمے ہیں اور خاص کر جنازے کی دعائیں تو یہ امیر علیہ سنت نے اس کو جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ اس کو دوہرا لیا جائے اور پریکٹس جب ہوئی ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کبھی جنازے میں شرکت ہوئی اور مطلب اگر وہ پتہ چلا کہ نابالغ بچے کی وہ جنازہ ہے اب وہ دعا کیسے یاد آ جائے اچانک اچھا پھر یہ بچہ بچہ نہیں یہ بچی ہے اب وہ دعا کیسے یاد ہو تو اس کا بھی ایک فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ دہرانے کا ایک سلسلہ رکھ لیا جائے چھ کلمے بھی اور مطلب ایک جسٹ نماز کے ایک عام کتاب ہے اور مہانہ ہم کو دہرانا ہے یعنی کسی کو سنا دینا ہے کہ بھئی میں نے سیکھ لیا اب مہینے میں ایک دو دفعہ اس کی دوہرائی ہو جائے نا تو عموماً دیکھا ہے کہ یہ چیزیں بھی یاد رہتی ہیں اور یہ ایک بہت اچھا امیر علیہ سنت کی طرف سے مدنی نام ہے کہ اس طرح سے ہمیں یاد کی ہوئی چیزیں جو ہے وہ مستقل یاد رہیں گی کوشش ہی کریں کہ چونکہ اس میں ترجمے بھی لکھے ہوئے ہیں جی تو اس کو بھی یاد کر لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا अच्छा. اور دوسرا یہ کہ اس میں نیت اچھی رکھیں گے تو جتنی بھی اس میں کلمات ہیں اگرچہ کہ یہ پوری جیسے چھ کے چھ کلمے ہیں یہ آدھی سے طیبہ سے پورے کے پورے تو ثابت نہیں ہیں لیکن ان میں اکثر جو کلمے ہیں جیسے پہلا کلمہ ہے دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے تو یہ تیسرا چوتھا تو باقاعدہ احادیث کے اندر یہ الفاظ اس طرح کے موجود ہیں تو اس میں یہ کہ ثواب بھی ثواب کی نیت سے پڑھیں گے جیسے اللہ الحمد للہ اکبر تو اس میں سے ہر ہر کلمہ جو ہے اس میں ایک کلیمے کے بدلے جو ہے سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں جنت کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے الحمدللہ کہنے میں جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ اکبر لا الا اللہ کہنے میں سب میں ثواب موجود ہے تو ثواب کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ان شاء اس میں فائدہ بھی حاصل ہوگا اسی طرح اللہ. ایمان مجمد ایمان مفصل یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس پر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ اگر ترجمہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا تو مدح کے ناظرین بھی اگر مدن انعامات پر عمل کا سلسلہ نہیں ہے تو وہ شروع کریں اور داؤسلم کی ویب سائٹ سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور آپ آن لائن بھی فکر مدینہ جو روزانہ کارڈ پور کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں آپ بڑی اہم تبدیلی یہ مدنی انعامات پر عمل کے ذریعے لا سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی محکمہ مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ فرض یا سنت وغیرہ نماز پڑھتے ہوئے جو دو سے زیادہ رکعت والی نمازیں ہیں اگر پہلی رکعت میں سورہ فلت اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑنی اور چار رقاط سنت پڑھ رہے ہیں یا انفرادی طور پر اپنے فرض ادا کر رہے ہیں تو مدید جو آگے کی دو رقائتیں ہیں اس میں سورت ملائیں گے تو کیا سور ناس ہی پڑھیں گے کیونکہ موتی صاحب نے اس طرح کا مسئلہ بتایا تھا کہ اگر پہلی رقائط میں سوریہ ناس پڑھی تو دوسری رقائٹ میں بھی سوریہ ناس ہی پڑھیں گے تو باقی اگر جیسے دوسری رقط میں سوریہ ناس پڑھی اور مدید دو رکایتیں پڑھنی ہے چار رکایتیں تو کیا کریں گے یہ فرض میں تو واضح ہے کہ چاروں رکعت میں اگر بالفذ پہلی رکعت کے اندر سوریہ ناس پڑی ہے تو پھر چاروں میں ہی اگر پڑھنا ہے آپ نے ویسے آخری دو رکعتوں میں آپ کو اختیار ہے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو, تو اب چاہیں تو پڑھیں آخری دو رکعت, تا رکعت تا کے اندر جی کی. کی. فرض میں, میں تو فرض میں تو اگر پڑھنی ہے تو پھر چاروں میں ہی سورے ناس ہی پڑیں گے یعنی اگر پہلی رکعت میں سورح فلق پڑھ لی دوسری میں سور ناس پڑھ لی اب آخری دو رکعتوں میں پڑنا ہے تو پھر سور ناس ہی اس کے اندر پڑھیں یا پہلی رکعت میں ناس پڑھ لی تو اب چاروں رکعت کے اندر اگر پڑھیں گے تو سورت الناس ہی پڑیں گے اور اگر سنت قبلیاں ہیں آ, سنت غیر موقع پڑھنے تو تو اس میں اختیار ہے کہ دو رکعت کے بعد بالکل وہ تبدیل ہو گیا تو اس صورت میں آپ چاہیں تو دوسری دو سنتوں کے اندر دو دوسری دو دوسری صورتیں بھی پڑ سنت ہیں غیر موقع میں اور موقعہ کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کی طرح ہی اختیار کریں کہ دو جو ناس پڑھ لی ہے تو پھر اب ان کے اندر ناس ہی آخر کے اندر پڑھیے کال سوال عرض ہے کہ وہ ٹون پر نعت منٹ لگا سکتے ہیں اور اس سے منع فرمایا کہ اس میں اگر انکمنگ ہے یا آؤٹ گوئنگ جو اس کی ٹین ہوتی ہے دونوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لگائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض اوقات درمیان میں ہی اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اٹینڈ کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ادھورا بازو کا کریمہ رہ جاتا ہے دوسرا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ نعت وغیرہ ان مقاصد کے لیے لگانی بھی نہیں چاہیے تو بہرحال اس سے منع فرمایا گیا ہے بعض علماء نے تو سخت اس کو ممنوع قرار دیا ناجائز تک قرار دیا ہے تو اس سے گریز کریں اس سے بچیں اور رہے سلسلے تو اب میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ مغرب کی نماز کے بعد جب شروع ہو جائے گی کل تو مدنی چینل برائے راست سلسلوں کا بھی ایک آغاز ہوگا ویسے براہ راستانہ ہر راست ہوتا ہے مغرب کے بعد کا بھی سلسلہ ہوتا ہے مگر خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ شاء آپ کو عنوان سے متعلق دکھائی جائیں گی سلسلے پھر عشاء کے بعد ہمارا تلاوت نعت اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ جلوس میلاد بھی دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ بیان اور نعتیں اور مرحبا اور کلام اور امیل سنت سے سوال جواب یہ الحمدللہ چلتا رہے گا اور یہ چلتے چلتے ہم لوگ پہنچتے ہیں سمجھے شہری کا جب وقت ہوتا ہے ہمارا کم ہو سمجھے کہ تو سہری کے وقت تک پھر اس کے بعد سہری کی وقفہ ہوتا ہے اس دوران بھی الحمدللہ ہمارے نات خان پڑھ رہے ہوتے ہیں کلام اور براہ راستی ہم آپ کو سہری کے مناظر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بعض پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلام پھر اسی میں صبح سادگی کا خصوصی سلسلہ جو ہوتا ہے وقت ہوتا ہے وہ آتا ہے امیل سنت کی بھی اس میں پھر وہ کیفیت ہوتی ہے یہ ہوتے ہوتے پھر سلاۃ و سلام اور پھر فجر کی اذان فجر کی اذان کے بعد پھر نماز کا وقفہ تو گد دیں گے ہم آپ کو تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ایک کلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ اشراق چارج تک جاری رہتا ہے اور اس کے بعد فورن انشاءاللہ اللہ تبرکات کی زیارت کا سلسلہ فیضان مدینہ میں شروع ہوگا اور تبرکات کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان فیضان میلاد سلسلہ بھی براہ راست ہمارا مدنی چینل سے شروع ہو جائے گا ہمارے بہت پیارے سے مبلک ہیں سلمان مدنی آپ دیکھتے رہتے ہیں وہ اپنے ساتھ انشاءاللہ مبلک لے کر بیٹھے ہوں گے اور مدنی پول دے رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تبرکات کی زیارت اور تبرکات میں سے کئی تبرکات ایسے ہوں گے جن کا تعارف ان کو دکھا کر ان کا تعارف بھی ان کو براہ راست بیان بھی کیا جائے گا دکھایا بھی جائے گا اور یوں یہ سلسلے مختلف انداز سے خوبصورت انداز سے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر جو صبح کے وقت جو جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے کئی جگہوں پر ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کریں گے پھر ظہر تک یہ رہے گا پھر انشاءاللہ جو رات جو ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے صبح بہارہ کا وہ اس کا ایک ٹھیک ٹھاک خلاصہ اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کو مدنی چین دکھائیں گے اور اس کے پھر ڈھائی بجے انشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کا بھی سلسلہ ہوگا براہ راست مفتی قاسم صاحب تشریف لائیں گے مدنی چینل پر اور وہ انشاءاللہ ان سے کئی سوال جواب ہوں گے آپ کے بھی سوالات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا اور یوں یہ اثر کی اذان تک کا مبیش سلسلہ رہے گا اور یہ چلتے چلتے پھر دعائے افطار کا وقت ہوگا مغرب ہوگی مغرب کے بعد پھر سنت و بارہ بیان ہوگا سنت بیان کے بعد پھر انشاءاللہ لنگر میلاد ہوگا اور وہ بھی امید ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ کت براہ راست دکھائیں گے پھر وہی رات مدری مذاکرے کا سلسلہ ہوگا مدری مذاکرہ بھی ایک اپنے وقت تک چلے گا تو یہ ہے ہماری سمجھے کہ مغرب سے لے کر اگلے روز رات دیر تک کی نشریات کا ایک مختصر سا خلاصہ کل چلائیے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کیا ہم الٹا ہز کر سکتے ہیں اس سے نماز فاسک تو نہیں ہوتی ہے سنائے کہ اس سے نماز میں جو کوئی کرتی جیسے خارش وغیرہ کرتے ہیں نماز میں تو اس میں الٹا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کیا حکومت براہ کرم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں کسی اور رکن میں قیام کے علاوہ کسی اور رکن میں تو الٹا ہاتھ استعمال کرنے میں کوئی نہیں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے قیام کے اندر بہتر یہ ہے کہ الٹا ہاتھ استعمال نہ کیا جائے سیدھے ہاتھ سے ہی جو اجازت ہے وہ پوری کی جائے اس لیے کہ اگر آ, ہاں اگر وہ سیدھے ہاتھ سے وہ مقام کھجائے نہیں جا سکتا الٹا ہاتھ ہی استعمال کرنا پڑے گا تو ایک الگ بات ہے ورنہ اگر سیدھے ہاتھ سے آپ کا کام پورا ہو سکتا ہے اب الٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو دو کام ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ نے الٹا ہاتھ اٹھا لیا وہ تو استعمال ہو رہا ہے اب سیدھا ہاتھ آپ کا جو سنت کی جگہ ہے وہاں پر وہ نہیں رہ سکے گا کہ وہ الٹے ہاتھ کے اوپر رہنا چاہیے تھا تو اس لیے الٹے ہاتھ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے لیکن البتہ کسی نے استعمال کر لیا الٹا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. نماز اس کی ہو جائے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا وقت تعین کرتے ہوئے نیت میں بھی کرتے ہیں مثلاً ظہر مغرب شاید تو جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا نیت کرنی پڑے گی نماز جمعہ کی کرنی پڑے گی یا وقت زہر کو تعین میں لایا جائے گا مہربانی کر کے جواب ارشاد فرما جناب جمعہ کے دن جمعہ ہی کی نیت کی جائے گی فرض میں بھی سنت قبلیہ میں بھی کہ قبل جمعہ اور بعد کی جو سنت ہے اس میں بعد جمعہ ہی کی نیت کی جائے گی جمعہ کے دن جب جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جمعہ ہی کی نیت ہوگی زہر کی نیت نہیں ہوگی ماشاء جی کسی نے اچھا ریسپونس نہ دیا تو میرے نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ حسن اخلاق سے اس مرحلے کو طے فرمایا تو یہ ایک بڑا ہی نازک وہ سیدھے کے سیدھا ٹیڑھے کے ساتھ یہ مزاج اچھا نہیں ہے جی اور وہ پہلے سے سنت یہ محبت کی پیار کی شرافت کی حسن اخلاق کی اور حسن زن کی زندگی گزارنے کا دست دے دیا میں اس کو پسل فائدہ بتاؤں آجیے امی جب حسن زن کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ موافی کے ساتھ گزر کے ساتھ اور دل و دماغ بڑا رکھ جب جینے کی عادت ہو جائے گی نا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو خود بڑا سکون مل جائے گا ماشاءاللہ یعنی یہ جو کوفت دیا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ یوں ہو رہا ہے یہ اس نے میرے بارے میں یوں کر دیا نے یوں کر دیا یوں بول دیا انسان اتنا ذہنی پریشانی کا وہ شکار ہوتا ہے بعدوں کا اظہار بھی نہیں کر سکتا بول بھی نہیں سکتا تو بہت ساری چیزیں وہ اندر اندر گھٹ رہی ہوتی ہیں پھر بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جو ابتدا اتنی بری نہیں ہوتی تھی کہ اندر میں لے جانے کے بعد اب وہ زہر والا کام کر رہی ہوتی ہیں پک جاتی ہیں اور پھر انسان کے کردار کے اندر جو ہے نا وہ خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہیں موڈ آف کر رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں لہذا امیل سنت کا جو کئی مدنی مذاکروں کا یہ میں آپ کو نچوڑ عرض کروں کہ اپنے کردار میں نرمی درگزر حسن اخلاق اور حسن زن یہ چند چیزیں معاف کرنا یہ چند چیزیں جو اگر ہم اپنے کردار میں لے لیں تو آپ یہ دیکھ لیں گے خود آپ کی اپنی جو زندگی ہے نا وہ بڑی پور سکون اور انشاءاللہ نیکیوں بھری گزرے گی راحت ہوگی دوائیں ووائیں اگر کھا رہے ہو گے نا اللہ نہ کرے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی نہیں امید ہے کئی بیماریاں پریشانیاں بلڈ پریشر شوگر تو جناب وہ طرح طرح کے وہ ٹینشن ڈپریشن پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں آدمی مطلب فارغ ہو جاتا ہے حسا سے جان چھوٹ جاتی ہے گھیبر سے جان چھوٹ جاتی ہے بہت ساری چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے صلو صلو اللہ تعالی حس حس اور یہ کیا بعض اوقات ہم کسی <clears throat> کو کچھ کہہ تو دیتے ہیں اور وہ بسا اوقات ہم کو جواب نہیں بھی دے پاتا ہے جیسے ماشاءاللہ اگر اس کی تربیت ہو گئی اور اس نے ہماری جلی کٹی جو ہے وہ سن لی تو یہ کسی نے ایک جملہ بھیجا تھا کہ تربیت کا فرق ہوتا ہے تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے یہ بھی مائک پکڑ کے بول رہا ہے کہ شاید کچھ تو یہ ہے واقعی تربیت کا فرق ہوتا ہے جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے اس میں ایک بات ارض کروں امین سنت کے سرا کا شاید یاد پڑتا ہے جی امین آپ کو مدنی پھول یاد ہوگا کہ بول کر پچھتا سے اچھا ہے بندہ نہ بول کر پشتا ہے آپ نے بول تو دیا سامنے سنا بھی دی اب بعد میں احساس ہوتا ہے یار یہ اپنے مطلب کہ گڑبڑ ہو گئی اور یہ اپنے کو بولنا نہیں چاہیے تھا یار یہ بول کر تو جو ہے نا وہ یہ مطلب یہ رونگنا ناو لگ گیا اور پھر بعد میں اچھا باد دیکھا تو آدمی لپیٹتا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا اچھا بعد میں تھا گسا کرتا ہے گسا کرنے کا وجہ اس کو احساس ہوتا ہے نا بھول دو گئی ہے اب یہ تھا مسکرائے گا لپیٹے گا بات کو سنبھالے گا اب اگلا سامنے والا بھی اتنا بچہ نہیں ہوتا باد وہ بھی دیکھ رہا تھا اب کور کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں اچھا یہی ہے کہ پہلے پہلے تو لو بعد میں بولو ایک چپ چک سو چکی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عمران گابا میں چاندنی چوک پرانی سبزی منڈی سے بات کر رہا ہوں کیا سر کے لیے بہو میرم ہے یا نامیرم سسر سے بہو کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ موبائل میں ہم جب کوئی اسلامی میسج جنریٹ کرتے ہیں تو موبائل میں ڈسٹبن ٹائپ کا باکس بنا ہوا ہوتا ہے اب ہم جو میسج کرتے ہیں تو وہ ڈسٹبن میں چلے جاتا ہے تو اس کے لیے آپ فرمائیں ہم کیا کریں جی یعنی ویسے تو سسر اور جو بہو ہے اس کا آپس میں پردہ نہیں ہے یعنی واجب نہیں ہے کرنا چاہے تو گناہ نہیں ہے ہاں البتہ فتنے کا اندیشہ ہے کہ مثلا سسر بھی جوان ہی ہے ادھیڑ عمر ہے زیادہ بڑی عمر کا نہیں ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر بچنا ضروری ہوگا تنہائی کے اندر جمع نہیں ہو سکیں گے تفصیل کے لیے اس, کی, اس کے لیے آپ جو ہے وہ میرے لسنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرما لیں اس میں بڑی احتیاطیں مذکور ہیں باقی رہا یہ موبائل میں جو میسج ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ڈسٹ بن بنا ہوا ہے یہ ہر موبائل میں تو نہیں ہوتا آ, کئی ایک میں اس طرح موجود نہیں ہوتا تو کوشش کریں ایسا موبائل ہو یا کوئی فنکشن آپ اس میں ایسا بنا سکتے ہیں کسی کے ذریعے کہ اس طرح نہ آئے وہ تو وہ کروا لیں چینج اور اگر نہیں ہوتا تو بھی بہرحال ڈیلیٹ کرنا جائز ہے وہ کوئی حقیقی ڈسٹ بین تو ہوتا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز جا رہی ہو اور اس کی بنیاد تو اس کو کوئی ناجائز کہتا بھی نہیں نہ اس کو بے ادبی کو سمجھتا ہے کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے تو اس لیے ڈیلیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میسج ڈلیٹ کر سکتے ہیں آج جو اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ نیران شورا نے اس موضوع کو لیا تھا تھوڑا کہ اس معاملے میں جو یعنی کہ وہ جو اپنے طور سے میں نے بھی لکھا تھا کہ اپنے طور پر اس کو گڑھ لینا کہ بھائی یہ قرآن اٹھائے جانے کا جو ایک روایتوں میں جو ہے معاملہ تو اس کو ڈیلیٹ کرنے آپ نے اس پہ کلام فرمایا تھا تو اس موضوع کو مزید اس طرح سے لینا کہ جو اپنے طور پہ گھڑ لیتے ہیں یا پھر ہم تو نہیں گھڑتے ہیں لیکن کوئی ہم کو دیتا ہے تو پھر ہم بھی بس فارغ بیٹھے تو دڑا دڑا چلا یہ جو آپ نے دکھا یو یو چلا یہ مجھے بھی آپ کی زبانی ہی پتا چلا کوئی خراب کام چلی میں موبائل نہ کروں یا کری لوں تو سو سے زیادہ تو میں دار میں اس کے جواب دے چکا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے ہے hey, کوئی انڈین انڈیا سے ہی آتے ہیں ہند سے ہی آتے ہیں تو یہ برال طرح طرح کی چیزیں پہلے وہ سفید خط چلتا تھا کہ وہ کوئی احمد سید احمد ہے تو انہوں نے وہاں پر خواب دیکھا تو یہ ہوا اب وہ واٹس اپ کے اوپر خوبصورت آپ کو مزار نظر آئیں گے یہ نظر آئیں گے اور پیچھے آواز چل رہی ہوگی اتنے لوگوں کو پہنچاؤ یہ کرو وہ کرو تو اتنا فائدہ تو یہ فائدہ یہ اپنا نمبر ہے نہیں اتنے کے پاس ہر پوسٹ ہمارے پاس آتی نہیں ہے یہ درخت ہے اور مسائل پوچھنے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو بھیجی جاتی ہوں گی مسائل پوچھنے کے لیے بھی اور لوگ جو ثواب کی نیت سے بھیج رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو ثواب کی نیت سے بھیجا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا نے لیکن اس میں یہ کہ احتیاط ضروری ہے اور جس طرح فرمایا گیا اور بلکہ امیر والی سنت اس پہ بڑی زبردست تربیت فرماتے ہیں کہ اپنوں سے ہی تعلق رہے تو زیادہ اچھا ہے اتنے مسائل میں الجھتے بھی نہیں ہیں کال دیجئے سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تیس آپ کی بارکاہ میں عرض ہے یعنی خوشبو وغیرہ لگانا اس کی کوئی فضیلت ہے اگر ہے تو کس وقت یعنی رات کے کس پہر میں لگانی چاہیے سوال نمبر دو یہ ہے کہ اگر کوئی ورکنگ پارٹنر ہے تو کیا وہ نقصان میں بھی ضامین ہوگا یعنی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور ایک ورکنگ ہوتا ہے تو اگر کوئی نقصان ہوگا تو کیا ورکنگ پارٹنر اس نقصان میں اپنا حصہ دے گا برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرمائیے جی مفتی صاحب اتر لگانے کے حوالے سے فضیلت تو مجھے یاد نہیں ہے البتہ چونکہ یہ سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے علماء نے واضح لکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا خوشبو والے تھے اور لیکن امت کی تعلیم کے لیے اور زیاتی خوشبو کے لیے صلی اللہ علیہ اسلام خوشبو لگایا کرتے تھے جو سنت کی نیت کرے گا ان اللہ تبارک و اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ اور بہت ساری نیتیں میرے سنت نے بیان فرمائی ہیں کہ مسلمانوں کو راحت پہنچاؤں گا مسلمانوں کے مجموعے میں جاؤں گا تو ان سے بو کی بدبو کی اذیت کو دور کروں گا مسجد جا رہا ہے تو مسجد کی تعظیم کے لیے مسلمانوں کے مجمے میں جا رہا ہے تو اس کی تعظیم و تقریم کے لیے اس طرح کی بہت ساری نیتیں امیر نے بیان کی ہیں اگر یہ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و ان نیتوں کا ثواب حاصل ہوگا عقل بھی بڑھتی ہے شافیہ رحمتہ اللہ عقل بڑھتی ہے مگر یہ کہ وہ جو چند دنوں پہلے مدنی مذاکرے میں یہ خوشبو سے مطالعے کی بڑی پیاری مدنی مہک مدنی مذاکرے کی تھی وہ یہی تھی کہ اگر کسی خوشبو سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوشبو نہ لگائے اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو اللہ نے چاہ تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے یعنی اس نے کچھ بھی پیسہ نہیں لگایا وہ ہوتا تو جیسے آپ خود نقصان ہو یعنی صحیح طریقے سے آپ کی اس سنی... کو مداربد کہتے ہیں تو صحیح طریقے کار ہے اس کے مطابق آپ کی پارٹنرشپ ہوئی ہے کہ ایک طرف سے پیسہ ہے دوسری طرف سے کام ہے تو اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے جس کا کیپیٹل ہے جس کا پیسہ لگا ہوا ہے ورکنگ پارٹنر کا نقصان نہیں ہوتا الا یہ سوائے اس کے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی نقصان کر دیا تو اب یہ نقصان کا ضامین ہوگا یہ بھرے گا ورنہ ویسے ہی کوئی چیز خریدی تھی مہنگی تھی اور اچانک اس کے ریٹ نیچے گر گئے تو اب یہ نقصان ہو گیا کاروبار کے اندر تو اس صورت میں اس ورکنگ پارٹنر کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے نقصان اسی کا ہوگا جس کا کیپیٹل لگا ہوا ہے اس کا تعین بھی میرا مشورہ یہی ہوتا صاحب کہ اگر اس سے سے ہی اگر سنت یعنی ایک پارٹنر جس کا نقصان ہو جاتا ہے نا وہ نارملی وہ ایک نارملی بات کر رہا ہوں جنرل عموماً بڑا آدمی ہوتا ہے نا جس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور جو سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے جو داریب ہوتا ہے ایک راسل مال ریگل داری جس نے دارے کی ہے جی. جو سلیپنگ پارٹنر بھی ہم اس کو کہکنگ پارٹنر کہ جی. پیسے والا ہوتا جی. ہے جی. تو اب چونکہ وہ لوس ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور وہ چونکہ اس کو اس کے ساتھ بزنس بعدوں کا کنٹینیو کرنا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں کروس کرو یوں کر کے ایسا کر تو اب اس میں بھی میں مشورہ یہی دوں گا مفتی صاحب کی کہ ایسے کسی بھی بزنس ڈسپیوٹیڈ جو نا بزنس ڈسپیوٹیڈ جو چاہے وہ شراکت کے نام پر ہوئی مین پارٹنرشپ I mean کے نام پر ہو یا کسی اور مطلب کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنس پر ہو لیکن اس کے ڈسپیوٹ کو جو ہے نا پلیز اس کو مارکیٹ میں سالو کرنے کے بجائے میرا مشورہ ہی کہ اس کو مفتیان کرام کے پاس سالو کریں جیسے میں دارو سہل سنت کا آپ کو میں نے حوالہ دیا ہے اور وہاں آ جائیں آپ کمزور بھی نا میں مشورہ دے رہا ہوں اب پریشر میں نہ آئے اب ٹھیک ہے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں جو جو شریعت فیصلہ کرے گی میں نا مارکیٹ کے اندر پچیس فیصد پیسے میں تو مطلب اٹھانے میں نہیں یوں مطلب کہ ایک روپیے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ میں تینتیس پرسینٹ میں دس پرسینٹ میں فیصلہ کروانے والے بات بیٹھے ان کا اپنا مال ہو نا تو یہ سو سے نیچے آوے بھی نہیں لیکن بس یہ بات ہوتا ہے تو یہ کہتے نا کہ وہ جو آ رہا ہے وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو اس طرح کے میں نہیں کہتا کہ ہر مارکیٹ میں جو کیا جانے والا سیٹلمنٹ ہے یا فیصلہ ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں, دیکھ... میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ مہربانی کر کے فیصلے اس طرح شرح رہنمائی لے کریں جی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا عموماً اس طرح کے تھوڑا مارکیٹ میں جن کی وہ رکھ رکھا ہوتا ہے انویسٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں پیسے والے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی بڑے ڈائریکٹر ایگزیکٹو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں سیٹ صاحب ہوتے ہیں بڑے یا کوئی زیادہ پڑھے لکھے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے اور وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کو کتنا پتا ہے کہ شریعت اور اسلام و دین اس معاملے میں کیا حکم جاری فرماتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری یہ صرف میں ایک بدنی التیجہ کر سکتا ہوں بنگا کے دعوت اسلامی کہ آپ مہربانی کر کے ایسے ڈائریکٹ پڑھنے کے بجائے آپ شریع نمائ لیں اور کسی مفتی اسلام کو اپنے ساتھ ملائیں کہ آپ بتائیے کیا آپ اپنی ایکسپرٹیز آپ کا جو اور آپ کا جو بھی ایک مطلب کہ مارکیٹ ٹرینڈ ہے آپ مفتی کے پر بیان کر دیں اور پھر بتائیں متھیسر کا فیصلہ کیا ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہونا حت الامکان مفتی پر لکھ کر دینا واجب نہیں ہے فتوا لیکن کوشش کی ہے حت المکان اگر مل جائے تو لکھا ہوا لے لیں اور اس کو پھر فائل کر لیں تاکہ ان کیس فیوچر کوئی ایسا اللہ نہ کرے ڈسپیوٹ دوبارہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ لکھا ہوا فتوا جو ہے نا مفتی صاحب کا یہ انشاءاللہ کام آئے گا وہ کے کام آئے گا مالکان کے کام آئے گا گھر والوں کے کام آئے گا بیوہ یتیم کے کام آ جائے گا تو یہ بہت سارے اس میں ایشوز ہیں چونکہ مارکیٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک عجیب و غریب ہے کہ وہ لوگوں سے پیسہ لو تھوڑا کما کما کر دو اس کے بعد کھا جاؤ اور بھاگ جاؤ اور پھر فیصلے ہوتے رہیں گے پھر دو چار سال کے بعد آئے گا پھر فیصلہ کروائے گا پھر وائٹ کالر بن گیا رہے گا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس مردار پہ کیا دلچایا دنیا دیکھی بھالی ہے تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو میں نے ایک موضوع کے مطابق مفتی صاحب نے شرعی مسئلہ بیان کیا میں نے کوشش کی کہ آپ تک ایک مشورہ پہنچا دو اللہ خیر فرمائے صلی حبیب صلی اللہ تعالی اللہ مفتی صاحب رخصت ہو رہے ہیں اس لیے شرعی مسائل نہ چلائے جائیں آمین ویا کو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب جی میں آج جو ایک بڑا اہم سوال تھا یا بیچ میں کچھ جیسا تذکرہ ہوا تھا کہ مدنی چینل پہ جو سلو الحبیب کے جو نعرے بلند ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کا ریپلائی گھر میں جی جی ریپلائی دینا میرے سروں سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی اس کا ریپلائی تو کہا کہ دینا چاہیے درود پاک پڑھنے کی دعوت ہے تو یہ تو مجھے وہ تسکرہ یاد آ رہا تھا ایک عرب کو کسی نے دیکھا پوچھا تھا عمان میں یا ادھر کیا مدد چلے دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہی اسی طرح کے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ یہ آتا اردو میں ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ بار بار جو سلو حبیب کی جو سدائے ہیں تو ماشاءاللہ اس سے ہمارے دل میں بڑی محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت عرب ملک میں ہم واپس آ رہے تھے میں بھی ہم امیگریشن پر کاؤنٹر پہ پہنچے ہم واپس آ رہے تھے اپنے ملک میں تو عرب ملک امیگریشن کاؤنٹر پر ہم پہنچے جہاں سے اسٹم لگتی ہے ایگزٹ کی تو وہ پہلے پاسپورٹ وہ جو جو چیک کرتے گا پھر لے سن کر دیا گیا پھر نے دیکھا میں پیچھے تھا دیکھا اب اپنی اور عربی بولا گا شاید انتا شوف میں نے انا شوف میں نے دیکھا ہے تم کو قناط المدنیا عربی میں مدنی چینل کو قناط کہتے ہیں موٹے خواب سے قینت المدنیا خوش ہوا املے سناشاء اللہ ایک مسکراتا ریسپونڈ اچھا باہر نکلا پھر گلے ملا پھر اپنے دو چار لوگوں کو جمع کیا نا جو امیگریشن آفیسر تھے جمع کیا پھر وہ سیلفی کا ضلع کر دیا وہ کہتے ان سے ملو یہ پاکستان کے شیخ ہے تو یوں کر کے تو یہ یہ جو آپ میرے شکایت ہو گئی کیا بڑا مطلب وہ خوشگوار ایک ماحول بن گیا تھا ماشاءاللہ اللہ تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے کہ ہم بھی درد پاکستان فرمایا کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پڑھ لینا چاہیے سل, <سل, <سل> <علی> الحبیب کا آواز یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب پر درود پڑھو یعنی yani سرکار صلی اللہ تعالی وسلم <سل <سل> <سل> درود پڑھو تو صلی اللہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام یا رسول اللہ تو یہ تین الگ الگ درو شریف بھی ہیں تو یوں پڑھ لینا چاہیے تو ترغیب بھی ہے ثواب بھی ہے جو ایک بار دروپ پاک پڑھتا اللہ ہے اللہ تعال رحمت نازل فرماتا ہے علی حبیب صل اللہ یہ کال چلائیے سوال یہ ہے کہ میں صبح جو ہے نا میرا کاروبار ہے دودھ کا میں دودھ کی دکان کھولتا ہوں پونے چھ بجے تو میں جو نماز پڑھتا ہوں صبح کی ساڑھے بجے آزار جیسے شروع ہوتی ہے سو پانچ بجے میں پانچ بجے اپنی پڑھ کے جاتا ہوں تو میں جو نماز پڑھتا ہوں ساڑھے پانچ بجے اپنی پڑھ کے جا کے دکان کھولتا ہوں دودھ کا میرا کاروبار ہے پونے چھے چھے پونے چھ بجے کھولتا ہوں مسئلہ تو یہ بھی شرعی ہے اور آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا نہیں کہ یا تو یہ مراد ہے کہ میں, میں جلدی پڑھ لیتا ہوں یعنی تو اب دیکھنا یہ کہ آپ کے علاقے میں جو جماعت ہے اب آپ جیسے مجھے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ جماعت اب اس میں دیکھیں نا میں بھی کیسے جواب دے دوں کہ اگر جماعت چھ بجے ہے اور یہ سارے پانچ بجے اپنے علاقے سے نکل رہے ہیں تو کیا اس وقت جماعت واجب ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو اب یہ تو سارے مطلب کے دو تین سوال ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ شرعی مسئلہ ہے وزاد بھی نہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا مجھے, مجھے دار الفطل سے رجوع کر لیں لا میں نہیں جانتا کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی متنی مذاکرے کی مہک میں نگران شورا اور مفتی صاحب بھی حاضر ہے میں ہند کے سیر ویراول سے بول رہا ہوں میرا نام جاوید ہے نگران شوہر سے عرض ہے کہ بارہ ربیع النور میں جو دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا بھر میں جلوس پاک نکلتے ہیں تو انہوں میں کچھ یہاں ایسے ہوتے کہ ٹیپ ریکارڈر پہ ناطے چلا دیتے ہیں لیکن کچھ ہوتے جو ناطے پاک خود مبلک پڑھتے ہیں تو کیا اس میں بہتر کیا ہے کہ مبلک ناطے پاک پڑے یا ٹیپ ریکارڈر پہ ناطے سنائی جائے تو کیا یہ دعوت اسلامی کی سیٹنگ ہے اور اس سواب کس میں زیادہ ہے یہ جواب عنایت فرما دیجیے دیکھیے شرکائے جو جلوس میلاد ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی وہ اس کے اوپر بھی ہے بعض اوقات اگر ہم عام اسلامی بھائی کو مائک دے دیتے ہیں اگرچہ وہ مبلک ہوں تو وہ کلام پڑھنا اس طرح کے نعرے لگانا جو ایک جلوس میلاد کا ایک اپنا حسن بھی ہے اس میں بعض اوقات ان کو یہ چیزیں ہوتی نہیں آتی نہیں ہے اور وہ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کیفیت نہیں بنتی مقتد المدینہ کی طرف سے جیسے کہ وی سی ڈی اور اس طرح کی چیزیں شائع ہوتی ہیں پرانی مقتط المدینہ کی بعض اوقات لے لیتے ہیں تو یہ چلاتے ہیں تو اس میں وہ جلوس میلاد کے اندر جو ایک سالہ سال سے جو ایک نظام چلا آ رہا ہے کلام کا نعتوں کا اور وہ ناروں کا اور وہ اس موقع کی مناسبت سے جو پڑھنے کے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی تو وہ بھی درست ہے اور اگر کوئی اچ... پورے پروپرلی طور پر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا ماشاءاللہ اللہ بھائی ہے جو اس طرح کر سکتے ہیں تو اس کو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی جناب وہ موقع کی مناسبت سے تو وہ چلتا رہے گا اور پڑھتا رہے گا تو یہ بھی ہو یہ بھی ہو باتوں کا پڑھتے پڑھتے ہمارے موبائل بھی تھک جاتے ہوں گے تو ٹیپ ریکارڈر شروع کر دیا کبھی یہ شروع کر دیا تو ہمارے یہاں تو جلوس سے میرا تو دونوں چل رہا ہوتا ہے ڈائریکٹ بھی چل رہے ہوتے اور ٹیپ ریکارڈر بھی چل رہے ہوتے ہیں پر جو ہے نیکی کی دعوت کرنا نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاء اور ماشاءاللہ اس میں ہمارے مبلکین یہ بہت پیاری نکی کی دعوت اس میں خاص طور پر نماز کی دعوت اور سنت عمل کرنے کی دعوت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی دعوت بارہ مدنی کاموں میں شمولیت اختیار کرنے کی دعوت بھی دینی چاہیے کھول دیں باب تاریخ تو ایک سوال تھا کہ گیارہویں بارہویں کا روزہ رکھنا چاہیے یا ایسا کیا شیڈول ہے فضول کیسے ہو گیا اچھا شیڈول ہے شیڈول اس کا کیا شیڈول ہے اس کا نارمل جیسے کہ بارہویں شریف آ رہی ہے جمعہ کو تو آپ روزہ رکھیں جیسے ہم نارملی نفلی روزہ رکھتے ہیں تو نفلی روزہ رکھیں گیارو کا گوسپا کی گیارہ رہیں گی اس میں بھی روزہ رکھ لیجئے گا اور یہ جیسے کہ کل کا روزہ رکھ لیں جمعرات ہے اور جمعہ کا روزہ ملا لیں یعنی بارہویں شریف کا تو یہ گیارہویں بارہویں دونوں کا روزہ ہو جائے گا ان اور اس میں یہ ہوگا کہ یا پھر جمعہ ہفتہ ملا لیں تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ان 10 دس ہزار سال کے روزوں کا ثواب ملے گا ان شاء آنے امین سنت کے عطا کردہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے انیس مدنی پھول ہیں یہ ہمارے مدنی انعامات کے رسالے میں بھی یہ انیس مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں یہ لیں اور اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود عمل کر کے نرمی سے پیار سے محبت سے ہم اپنے گھر والوں کو نیکی کی طرف لائیں اور خود اپنے ہی کردار اور حسن اخلاق سے انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے جس پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم جشن ولادت منا رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ آپ کے سامنے تھا تو آپ نے اپنے حسن اخلاق اپنے کردار اپنی صداقت اپنی امانت کے ذریعے الحمدللہ اس معاشرے کو بدل کر رکھ دیا ہم انہیں آتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم مہندی اور اللہ کی بات ہے اپنی جگہ اللہ توفیق دے کم از کم گھر میں تو تبدیلی لانے کی کوشش کریں اگر اس انداز کو اختیار کیا اور تعلیمات کے مطابق امید ہے کہ گھر میں فرق آئے گا جی آجی امید. <تصفح> ایک بڑا ہاٹ ٹاپک تھا کھانا ضائع کرنے والا اس کو آپ نے بھی کافی لیا تھا اور اسی میں ہی جو بنیادی طور پر سلمت نے تربیت وہی گھر سے کہ ماں اپنے بچوں کو بڑے اپنے بچوں کو دسترخوان سے ہی سکھائیں دو کر پینے اور چاٹنے والا مزاج اگر گھر میں آ جائے نا آج امین یعنی والدین اگر خود برتن کو صحیح چاٹنے والے اور زی قسمت کے دو کر پینے والے بن جائیں تو یہ گھر بچوں کو بچے دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں گھر میں چمچ سے تو بچے چمچ سے کھاتے ہیں گھر میں انگلی سے کھاؤ بچے انگلی سے کھاتے ہیں گھر میں ٹیبل کرسی پہ کھاؤ تو بچے ٹیبل کرسی پہ کھائیں گے دستہ خان پیچھا سنت کے مطابق تو سنت کے مطابق کھائیں گے تو گھر والے بچے جو نے گھر والوں کو دیکھ دیکھ اچھا پھر ان کی وقت... گھر والے تو کر رہے ہوتے درست لیکن بچے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے بے احتیاطیاں ہو رہی ہوتی ہیں لا ہو رہی ہوتی ہے بےپرواہی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور جو سمجھانے کی عمر ہے نا اسی عمر سے ان کی عادت بنا دیں تاکہ جب ان کی عمر پکی ہو جائے تو یہ اس سنتی آداب اور طریقہ کار کو اختیار کر لیں کہ جس کی وجہ سے نہ کھانا ضائع ہو نہ پانی ضائع ہو نہ غذا ضائع ہو اور وہ مختلف چیزیں کھانے کے بھی ان شاء عادی بن جائیں گے تو یہ مدی مذاکرے میں امیلا سونت نے اس کو پیارے طریقے سے سمجھانے اور کی کوشش یہ صرف گھر میں ہی نہیں اگر پھر یہی طبقہ جب دعوت میں جائے تو اپنے اس کا مظاہرہ کرنا कर چاہیے اور اس میں تو میں کہتا ہوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی نکی کی دعوت کا سلسلہ دعوتوں میں بھی جہاں جہاں موقعے کی مناسبت سے جاری رکھے اب یہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا کل پھر مدی مذاکرے کے مدی مہک لے کر حاضر ہوں گے کیونکہ کل تو جو کچھ ہوگا نا پھر کل ہی ہوگا کل تو بس مرحبا یا مصطفیٰ اور جشن ولادت کی جو دم دام ہوگی اور انشاءاللہ مدری مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ جاری رہے گا بیانات کا اور نہ تو مناجات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا پیارے باپا کے ایک جذبات تھے آخر میں کروں کیا؟ کہ مائنس دعوت اسلامی تصور نہیں ہے نہیں, نہیں مائنس مدنی کام مدنی کام مدنی. جو بھی ہمارے مدنی چند کے ناظرین بھی ہیں یہ دنیا بھر میں آج دعوت اسلامی کا جو ایک گلستان سجا ہوا ہے تو اس میں امیر علی سنت کی شب و کی قربانیاں اور آپ کی جو کڑن ہے کہ ہر دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی یہ مدنی کام کرے تو ہمیں یہ بھی ایک ربی الاول شریف کا تحفہ لے لینا چاہیے کہ مدنی کام میں ہم پریکٹیکل شامل ہو جائیں درس بیان مدنی یہ کام دعوت, دعوت اسلامی جتنی آگے بڑھے گی نا اتنا کتنا فائدہ ہے آج گھر گھر میں مدنی منع مدنی منیا ہاتھ میں پڑے یعنی مدنی چینل جو گھر میں چل رہا ہے اس نے جو گھر میں مدنی ماحول کریئٹ کیا ہے اور جو ایک پازیٹو امپیکٹ مدنی چینل کا جو گھروں میں پڑ رہا ہے اٹس ان کاؤنٹیبل اینڈ لیس کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اگر ہم اس کی قدر کریں اور اس کو عام کریں دعوت اسلامی کو مدنی چینل کو یہ بس ساتھ لے کر اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا کل تو مدری مذاکرے کی مدی میک نہیں مگر انشاءاللہ جمعہ کو مدری مذاکرے کی مدی میک کی میری نیت ہے ہفتے کو بھی یعنی جیسے یہ ہوتا رہے گا تو مدنی مدی محکمہ بھی تھوڑی کے بیٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ بس پاپا نے کہا تھا نا کہ اپنی چاندی بھی تو کرے نا الحبیب صلو اللہ محمد